يَدِ الرَّسُولِ وَخَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمير إن الله وملائكته يصلون على النبي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 الحمد و درود تو بعد بارگاہ آج جانا فریاد ہے کہ مولا کا نفسو شیطان نے ہر شرط عارف اتنے تو ہر فیتنے و نشر دے آر اتنے ہر شرا اپنی رحمت دی دائمی فرما فرمے اوپے استقامت نصیب فرماوے جناب دے سامنے جس موضوع سے کلام کروں گا انتہائی اختصار لال دس عنوان ہے فر مستقیم رہنا اصل کمال ہے رب رسول دے احکام کے دے دینے اسلام دے احکام دے ان اتا خدا اور اتاعت مستعفی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق اپنی زندگی رو ڈھال لینا اصل کمال لیا. لیکن کم بڑا ہوکا؟ مناسبت کی جی دن اس دن اس موضوع مناسبت یہ ہے کہ رمضان شریف دا الوداعی جمعہ شریف رمضان المبارک سوڑیاں جدو رمضان شریف نے مک جانا ہے ختم ہو جانا ایام دودا گنتی کے دن ایک مہینا شریف اس بعد گھر سر سان خالی نظر آنے مساجد خالی ہو جان گیا چند نمازی محلے والے کہ جڑے عام اندر رمضاند حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رمضان شریف جوں ہی جانا چند نماز ہی رہ جانے نے مسجد اندی کی رونق ختم ہو جانی بولتے نہیں او جدو رمضان شریف تشریف لیا ہے شروع ہوتا ہے مساجد بری جمازی چوکھے ہو جراوی دماز پہلے دس دن تراوی در نمازی آدھے پھر दे آخری دن دس دن دیا تھراوی پڑ گئے مڑ کل تی ہو جم آخری دن چ اپنی آدری لوا کے باقی جڑے درمیان عشرے نے اے پتہ نہیں لوگ کتنے ستے رہنے کی کرتے نے مسجد چ نظر نہیں پہلے چار پانچ دن رش ہو جائے گا جدو رمضان شریف ختم ہو جائے گا نالی ہو نال ہی سڈیاں مسل غیر آباد اور ویران ہو جان گیا اس مناسبت موضوع بیان کا. یعنی کہ صرف رمضان شریف نیکی عبادت واسطے نہیں بنے رمضان شریف کے مولا سونے نے اپنے محبوب دی امت نو ایک خاص تحفہ فرمایا کہ اگر خدا نہ خاصتا کسی بندے کو وا دا ہو گناہ کر پا فرمانی کر او وہ مبارک گھڑیاں دے اندر مولا سونے وال رجوع کر کے اپنے, اپنے گناہ معاف کرا لو مولا سونے دی بارگاہ دے ویچ آپنے آپنے آپنوں قبول کرا لوجو سو خاج اپنے آپ مولا دی بارگاہ گاہ چبول کرا لو اپنے گنا بخشوا لے اور اسے ڈٹ صرف گل سمجھ نہیں آئی صرف رمضان شریف تک نہیں بلکہ پوری زندگی جتنے تک جسم دے اندر رو ہوئے وعدہ کر لو مولا سونے ہوں جنے تک میری زندگی ہے تیری راہ دے اندر میں ہر شہی قربان کر دے. اصل کرسل در کمال چاند دن آنا ابتدائی چاند دن آ جانا آخری جمے دے آ جانا آخری چند جانا میرے دوستو اس کو نیکی نہیں کہتے اس کو عبادت نہیں کہتے میں بھی شامل ہوں میں اپنا بھی ساتھ کہہ رہا ہوں اص بان ہو گئے ہیں وہ جڑیں گے فرمائی یعنی سڈے دل جکر لہت ہوئے غافل ہو گئے سمجھیا ہویا ہے کہ رمضان شریف آئے مسیح چادری لوا چار دن پہلے ایک دن آخری بس سمجھو سا ثواب پورا ہو گیا یا آخری جمعہ پڑھ لینا ہے اور یہ ہوئی بےمانی ساری اس قدر ود گئی ہے اور اس قدر علی اسی بے خبری کے اندر اگے نکل گئے ہیں ایک روایت بڑی مشہور ہے آخری جمعے دے رمضان دے آخری جمعے دے ملا درات دو رکات نسل پڑھا ہے جی یہ ساری عمر دی نماز ادا ہو جانگیاں یہ دین نہیں ہے یہ دین کے ساتھ تماشا ہے یہ تمسور ہے یہ مذاق ہے ہر نماز جس سے جو قدا ہو گئی ہے جب, جب تک, تک وہ اسے کدا کر کے اکیلی اکیلی نماز نہیں پڑے گا وہ اس کے ذمہ سے بری نہیں ہو سکتا فرد کا مقام اپنا ہے نفل چپت فرد کفت یعنی ایسا ان اسی اندروں میلے ہو چکے ہیں جیسا دین نو ایک تماشا بنا لے میرے بھائیو یہ مومن کے لیے صرف رمضان نہیں ہے ہاں موومنٹ جو مومن ہوتا, مومن ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی سال ہو خال کوئی بھی مہینہ ہو وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے مولا بس توفیق ہی ایسی دے دے کہ تیری تعت میں ہی زندگی بسر ہو جائے یعنی یہ تو پھر فصلی بٹیرے والی گل ہوئی نا فصل بگ گئی تھے آ گئے چگ لیے چلے گئے کہ دین فسل نہیں ہے مولا سونے نے دین ہمیشہ لو من حکم ہے کہ تُو ہر حال دے اندر ہمیشہ اپنے دین دے اکتے اپنی آرش قربان کرتا رہے بول دے نہیں روک نالا سب آن لا تو جو ہے نا چند گھڑیاں یہ مبارک والے دنیا ماتا یہ مولا سونے نے اپنی مخلوق نو اس واسطے دے کہ جی کوئی میرے تو دور ہو ہے, او دا دل میرے تو کٹیا ہے, دور ہو ہے. اے رحمت والے مہینے دن رات مولا نے دے آ میری بارگاہ دے اندر جک جا اور دل نو میرے قریب کر لے اور پھر قریب ہو کے پھر اسی دے ڈٹ یہ کمال ہے نہ کہ یہ کمال ہے کہ چند دن نماز, نماز پڑھ لی چار چند چا روزے دن رکھ لیے چند تربیاں پڑھ لی اور سوچیا کہ میری عبادت پوری ہو گئی باوے رمدان ہوئے باوے سوال ہوبان ہوگے زی ہوحج ہونا جیڑا دے ہومنٹ رب رسول تھا ہر وقت ہر حال قرآن ارشاد ربانی فرمایا اللہ خدو دین لمبم مکرت ہوم الیا توکھ سبحان اللہ دین لین لمم اللہ مکرت ہوم الحیات الدنیا هل يوومن سك كما نسولق يمه معذا وَما كان ب آياتاتنا مولا سونا فرما فرمایا نے اپنے بنایا وغیرہ دنیا بھی زیست نے دھوکھا دتا ہے فریب دلیہ من انسار کمانسول <سؤال> کا یوم ہم مولا فرمند ہے تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا وما کانونا جد جنابے والی <سؤال> آسروں اپنی زبان مطلب سجا ترجمہ سنایا مولا فرما فرمایا جنہ لوگ نے اپنے کھیل تماشا بنایا تمسور بنایا نے توخا دیا ہے دنیا دیا رنگینیا چس گئے جنابے والی دنیا کے رنگوں لے ڈوبے نے دنیا کا نشا نو لے ڈبیا ہے اور رسول بھول گئے اپنے دین مداخ بنا لیا ہے खेल तमाशा बना ले आए, मौला ए, ते आवन आन यानी क्यामत के दिन नैठे ने अपनी मौत न भूल बैठे ने अपने मरने नुल बैठे ने रबरे फूल नुल बैठे ने ولا فرا او کبھی بھی نہیں چھوڑا گے ابھی انہوں معاف نہیں کرانگے کیوں اس واسطے دنیا سی جاؤ, میری یاد دے اندر لگ جاؤ میری یاد دے اندر تے میری باس لگ جاؤ ہمیشہ زندگی واسطے صرف رمضان نہیں صرف تراوی نہیں صرف روزہ نہیں صرف رمضان آخری گوا نہیں ہمیشہ زندگی نو میری اتباس لگ جا میں لگا دوں ہمیشہ واسطے میری اتباس لگ جاؤ پھر تھوڑے واسطے میں اپنی چن پیار رکھی ہوئی مولا فرما فرمایا جڑے فل گئے نے جڑے فلا بیٹھے ماؤت جنت جہنمنو دو سن رب دا قرآن فرما فرمایا یوں فرمایا یوم یوں یوم اتیلا جہنم مولا سونا فرما فرماؤں میں جہنم تو پوچھا گا بھری گئی نہیں گئیے گئی گی کسے شہ کی لوڑ ہے کہ نہیں مولا فرما جہنم آئے گی ہلمی مزید مولا سونا جی مولا فرماؤں وہ گلا گئے میرے حکام نو فل گئے نا اصا اناسے ترکنا کتاب رکھا ہو اے میں خدا دیا بندے سے مولا فرماؤں میں کالو آیاتنا تین سوڈے حکم نو بھول گئے سوالیاں یاداں نئے سو سڈیا یادوں بھول گئے سو رف نو گئے سو گف لگ گئے سو خدا دیا بندے آران آ صرف جناب والی رمضان ہی قرآن پڑھیے باقی سان قرآن بھول دے اڑے ہی نہ جائیے یہ تے تلماریاں چلتا تے نالیاں کٹرا چ رلتا رہے بند مومن دا کام نہیں جہاں مومن ہوں او باویں رمضان ہوے باویں جہاں مہینہ او نہ قرآن دا ساتھ چڈائے نہ رحمان دا ساتھ تے ہمیشہ لیا اپنے آپ نو وقف کر چڈا ہے کہ مولا سونے سونے خدا انج نہ کرو نہ کرو تماشا دی بناؤ یہ بڑی خطرناک سزا ہے اچھا کھیل تماشا نہ بناے والی رمضان دا مہینہ کا مسیطہ چاہ مسیتہ چائیے رمدان مکے सीतांरान नजर आम सेवा नहीं मोमना का तरीका नहीं कह एक बारी रब भी बारगा करीब हो जाए आखे मौला सोने आओ। तेरा शुक्र मेरी कबूलियत फरमाई गई हूं सदा इवें रखी دے اللہ سونے کے دو ولی بیٹھے دو فکیر بیٹھے ایک اللہ گیس لکا اللہ گما سو کا میں توبہ دی توفیق نال دوسرے بلی بیٹے سنو تڑپ گئے تڑپ گئے فرما نے اے کی پیا منگنا ہے کی پیا منگنا ہے توفیق پیا منگنا ہے آپ فرما نے فرمائیے میری زندگی گزر گئی ہے میں سوال نہیں ہمیشہ یہ دعا کرنا اللہ سدا واستے میرے دلبہ شہبت شہابت کہ شاوت نے خواہش کا مانا خواہش ہو یہ بری بھی رہنا مولا توجہ گاہجہ لے فرمائی اے لوگ جڑے اصل کمال لوں اپڑے نے. قربال ایک مہینہ ایک مہینہ پڑھ رکھ پڑھے پورا سال پورا سال شیتان جو جناب والی گناہ دے کم جو برائی دم جو بے شرمی دم جو ہائی کام کرنے پورا سال کھول کے کر رہے رمضان شریف آنے چار روزے رکھ لالا تباہی نو کھیل تماشا بنایا دو رکات نماز نفل بڑ گئے امردیا نمازا گان چڑا لینی ہے خدا دیا بندہ تماشا ہے مزا گی ہے فرما میرا تمسورنا بڑھاؤ مزہ آکنا بڑا شا بناؤ دلا وے تے چلا گیا تے آ گیا تے چلا گیا تلاوے دل بات اٹھتی فڑی پڑ لی پڑ لی تے نہ فری اے تماشا ہے اے دین نہیں ہے دی حال جسم چ جن تک جانے تہ آخ مولا سونا اے تیری راہ جی قربان ایمال اے کمال اگے اے اے اے جو تم باپ سو گا تھے چو تم بات سو تم پڑھایا ہو سنیا گئی کھل یخیا کھیا رے سنیاؤ سکھن دیا کھل یخیا اصا جد مولا وایا ہو جب دے اص کمایا مران تھی پہلے مر گئے باہ مران تھی پہلے سمر گئے بہو تامت لبنوں پایا چالی <سلام> سال چالیا سالہ بعد جد چلی پورا ہو جائے چیلہ پورا ہو جائے سامنے ویخر نے بڑی حسین خوبصورت اصل تو روزے ویک لائی ہاں اگر روزہ رکھے ہوئے نا نماز پڑھ کے مسیٹو باہر نکلی گے عبادت خدا کی قسم کر گیا نا عبادت عبادت ہوے جڑے بندے جڑی بندے دل مولا کے قریب کر اللہ سونے کا فکیر چالی سال چالی سال چالی سال ہوں شیطان بھی آ گیا رمضان شریف سے لیکن جملہ پورا سال یہ سی یاری ری اندر وہ سراد وہ باوے آپ بلے آپ لیکن سراد یاری چڑ جنا پہ آ مہینے جی بانہ ہے توجہ مہینے سراد رہا ہے عورت بھی آ گئی ہے برائی کر لے دل یار چالیس سال کی عبادت اجنا کر لیا کی ہو جائے گا ویخ ویخ ویخ شیتان کی چکر بازی والا سونے کا ایک فقیر سی کلی لائی شانیا شان ج ان کے نماز نیت لیا بان کے آیا چے پا کے نال آ کے نماز نیت لائی لمبے لمبے سئیے لمبے لمبے بیام کر اللہ سونے کے فقیر نے ویخ لگا یار سانو تو ادا نہیں سان آگا شیتان بابے جی پوچھتے عبادت جدو میرا عبادت جو دل ٹوٹ جاوے میں گناہ کر لیں فیر بڑا مزہ آڑا مزہ وقت تھوڑا شیطان نے فکیر اپنے رات تلکا ماریا مروا دیتانے تھوڑا جا کار ہے اور ہوتی جائے گی بادل دو گوٹے لا لوجر نہیں تھوڑا جہا کر لو کو خیر مارا می ہی وی لذت ہو اس شیطان سے بندے نو تریق سکھاؤں برباد کرنے وہ میری پر دی اولاد نو چکی پی کے رکھ دینا چالیا سال اچھا ایک مہینے کر کے آزاد ہو جانے سدھی نہیں کرتے بس جی آئی عبادت کا عبادت وقد شریف کی بارگاہ اور بارگاہی امبی آر ہوئے نے آر ہوئے لوگ آئے سارے نے آج بھی پتا لگتا بارداد بارداد لائے تج نہیں کر سکتے وہ قبول فرماے <تضحن> تو بے نیا نہ قبول کرے وہ جنی چرمائی ہوئے تمام سا فرما نے فرمایا مشکل دے مشکل پی گئی مشکل دے او یار مشکل پہ گئی دکھا تمبو تانے مشکل دے مشکل پہ گئی تم پویں ادم مارن بھی جانے تھے مولا تیریاں تھی جم مارن بھی جانے تھے مولا تیریاں توں اللہ شیطان بندے نو بڑا تلخوئی جڑی کوئی پکا عبادت کر بیٹھے یہ بھی لے جا یہ سہی ہو جائے بڑھیا ਸਾਲਾਂ ہے چالی سال بڈیا آ گئی ہے بڑی خوبصورت ہسی نو جمیل نوجوان شیتان بھی آ گیا کہ عت اج موقع مجسر ایک گناہ بھی کر لیا ہو جائے گا سونے کے ولی نے قدم گناہ گنا پاسے جد قدم کے تھرے آئے سور دل چالی چالی سال عبادت کر کردار ہے ہوں چینی بیا کرنا ہے چالی سال چینی عبادت کی عبادت کر لگا ہے کہاڑی پی سی چک لی کہاڑی آ گوڈے تو لت بڈ کے پرا سٹی لت نہ ہو فرمانی چھٹے مرن مار گئے لت وڈ کے پر سڑ گئے فرمایا وہ لت جسم ہو گئی نہ جیڑی تیری نہ فرمانی چکے توجہ نہیں جی فرمائی قربان جاوا ادب دی کتاب اربی نشابی نشاب پڑھائی ہے جی عربی ادب دی کتاب ایک حکایت نقل کی گئی ہے دے سنا قربان جاوا ایک امیر رئیس دنیا دار امیر رئیس دنیا دار پیسے آدار گیا گلام لین ادو گونے لبی کی مہربانی ہے جنہیں آ سلام تو جو فرمائی غلام گلام دے سن غلام گلام دے سن لوگ خرید کے لے جاندے سن جی سا دکان کو دکاندار دکاندار نو دکاندار یار تیرے کول کوئی گلام ہو, خاتم ہو میں یار ایک, بندہ ہے ایک بندہ ہے میرے کو خرید لیکن اندر شرطان ان ان یار کی شرطان نے آدھا میں بلا لیا انہیں آپ ہی پوچھ لے گاندار نے بلایا ویچن والے نے بلایا رئیس کہہ میں خریدار ہاں میں خریدار ہاں گلام کہہ میری شرطان جی تیرو شرطاں قبول <سؤال> خرید لے جی قبول نہ ہو خرید خریدار پوچھ تیریاں کی شرطان نے کہلام میری پہلی شرط میں کمرہ کلا لوگا कमरा कला लवगा दूसरी शर देन तेरी नौकरी करांगा रात नेरी नौकरी नहीं करांग तीसरी शर दे अगर तेरी नौकरी के अंदर भी मेरे असल मालिक की नौकरी का वक्त आ गया हो यानी नमाज का वक्त आ गया मैं तेरा पा बंद नहीं होवगा ये तीन शरता नहीं اگر تریدیں خرید لے اصیں اتے ویلے بھٹھے چنے قربان جاوا غلام نے غلام نے رئیس نے خرید لے آئے، غلام خرید کے چلا گیا جا جناب والی جڑا تیری مرضی آنے اپنے, لئی، اپنے لئی منتخب کر ل سارا تا پوران کمرہ سلام کہ پرانا عجیب بندہ ٹوٹیا ہوا کمرہ پسند کیا غلام کہہ میری شرط سی بس چوپو جا میں جانا میرا کام جان قربان نماز دا وقت آوے نماز, دا وقت, آوے، کیوں پہلے دا نماز دا وقت آوے غلام آکھے میری نوکری تیری نوکری نہیں کرا معاہدہ کر کے آیا تھا ہوں میں اصل مالک دی نوکری کرا گا قربان تے رات پوے رات پولام <متحدث> چواڑ کے بوا بند کر لوے ایک رات اتفاق بادشاہ آ ویخنا ہے, بادشاہ ہوں ہے. کیوے ہر پاس ہم وہ جس کمرا جا کمرا فکیر ملیا سمرے پی نکلے چانن پیا نکل پیلے یار عجب گل ہر پاس اس کمرے چانن پیا جا کے ویک لے جناب والی عجیب منظر رے عجیب منگا رے آسمان لٹکی لٹکیے اس زنجیر نال ایک لال چینک نور دی او زنجیر بھی نور ہے او, او بھی چلنے او چین بھی چان اس فقیر دے کمرے وہ لال چین مولک ہے جن بچوں نور دیا کرن پہ نکل دیا نے تے غلام سے عرض کر دے او مولا سونے اگر ہاں اگر میرے اتنے میرے, میرے آقا جی نوکری فرد نہ ہوکہ جدو خرید کے لوگ تو ان, دا ان, دا ان, دا ان, دا ان نوکری کرنا ان فرد سا حق سی شراب مسئلہ مسلے کہہ دے میرے آقا دی آقا دی نوکری عذاب ہو جاؤں میں دن بھی ترے نامے لا دوں رات بھی تیرے نامے لا چلا گیا چلا گیا چلا گیا جا گیا اپنی بیویتا گیتا کہیں وہ جہاں لے بڑا اللہ کا نیک بندہ اے جی کم ویخ کے آیا وا دوسری رات دونوں کی تیاری بن گئی می بیوی رئیس سے رئیس کی بیوی جا کے دیکھا رات پہ سڈے درد سینے دردا تو خالی نہیں وہ جنہوں نے سینئر درد ہوں سکون نہیں آ दानू नींद बिया आवे दर्दमंदू याद सजन दे रा सुतियायागा غلام سجدے رئیس تھے رئی پھیو آ کے دیکھتے غلام کہہ رہے ہیں غلام کہہ رہے ہیں مولا اولا سونے میں معذور ہوں میرا ادھر قبول کر میری معذرت قبول کر میں دلوں اپنے مالک دی نوکری کرنی جے میں آزاد ہو جاؤ کہ میں دل بھی تیرے نامے لا دوں ملاد رئیس نے غلاموں کو بلایا یاد آدھ آزاد کرنا یاد آد غلام پوچھ لجہ کی گل کی بنی ہے کوئی میرے کول غلطی گساخی ہو گئی کم کمرے ایسی کوئی گل نہیں اصا دو راتاں تیرا ماجرا ویخ لیا ہے بس ای گل کر جی دیر سی فقیر نے ہاتھ چکے نے آسمان والے کردا ہے او مولا تیرے نال میرا وعدہ سی جی، میرا رات نہ رن کی تمنا نہیں ہوں اپنے کو بلا لا الا سچے لوگ جذبے سچے تما سر دواٹ گے گیل تماشے عشق محبت والے جنہ دل کے اندر چاہت سی مولا کر وقت جب جاوے تیری تری تار فرما برداری جلا دے کو خدا دا سل کمال دے بندہ نیکی کرے پھر نکی پک او بھاویں غلام ہوے او بھاویں غلام ہوے بھاویں نوکر ہوے بھاویں مزدور ہوے بھاویں رئیس ہوے بھاویں امیر ہووے بایں گریب ہووے مولادیری نہ کرے مولا نال خالص مان کے روے خدا دی قسم کر کے آن مولا سونا فرما دے, اوے جیڑے دے رال خالص ہو جا دے اصا انہوں واسطے جنت چاہ بنا جنت ہوگا بندر اور خبردار کو یہ نہ کہ قوم جہی چاند کی عبادت کر رہی ہے مول بھی آدھے اتنے تنقید پیا کر ماڑا پیا کر نہیں نمار چار دنوں میں فرد نہیں مہینے اطاعت پوری زندگی بھی رہے. اوے جدو تو تہ بیٹھا, رہے. اوے کہے بیٹھا رہے. اقرار کر بیٹھا رہے. لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ پھر باوے رمضان ہوے باوے جہ موسم ہوے جینا ہوا گلابت جدو جب جب نال بن جائے دلو دل رب نال مخلس بن جائے ادا کسمگر نا بندہ چند عبادت گزارے چند عبادت کر کے پھر پورا سال دوری گزارے ساڈے واسطے حکم نہیں ہے، کامیابی نہیں یہ فلاح نہیں ہے یہ مومنا شروع نہیں ہے, نہیں ہے،, نہیں ہے، تاں کر کے مولا سونا فرما فل یو من سہ کمن سو لکھا مال فرما جی تصویر کرنے بھی تھی کبلا وے ایڈا مقدس مہینہ اور اتو قسم قسم دیا توجہ کوئی رب سونا اللہ اپنی مخلوق خدا بھی کسم کر کے آنا ایک صحابی آت کپڑا لپیٹا ہوسلم باپیش سونے نبی نے فرمایا وہاں یا رسول اللہ فخت ہے سونے نبی نے فرمایا فاختا ہاں یار سولہ فاقتا سونے باغ بچے بیٹھے سن میں میم سونے لگے نے میں فل لے میو سونے لگے نے میں فر لے بچیا ماں گئی آ کے بچوں کے بہ گئی میں کپڑا وہ لیا وا میرے سونے نے بھی فرما چن چاہبی پاک نے کپڑا ہٹا قربان جاوا بچے اڈن دے قابل نہیں سن بچے تھے اڈن کے قابل نہیں سن ساخت بھی نہ اڈی اچبل پرندہ کہہ سے تھے اڈے نہیں توجہ میرے سونے نبی نے فرمایا मेरे میرے یار آار آ جانور دی محبت دی وجہ نال اپنی جانوی تیرے حوالے کی کیونکہ میرے بچے جل نے بچے جے نہیں اڈ سکتے اپنی جان بھی بچیاں تیرے حوالے کی کڑی آپ افاق تا بچیا نال محبت کردیے اندر دی محبت دی اڈتی نہیں پئی مولا سونا اپنی مخلوق نال ایندے تو بھی محبت اے مولا سونا اپنی مخلوق تے سونے نبی نے مثال لیتی ہے وغیرہ رب سونے دی محبت مثال ہی خدا کی قسم کرڈا ہے نہیں این لیں وہ سان بخش بنڈا ہے نہیں چاہیے جنت ونڈا ہاں مولا نہیں و مل فکرا مرو کملیا وی دکھا جمین ہوا فبلا مولا فرما شانے دیں گے پیچھے نظر آج رب مولا بلے آؤ کلا من ہوا فضل فض مولا سونا نال بخش دے وعدے کردا ہے فضل دے وعدے کردا ہے شیتان تھوڑا دشمن پچھے نہ رب سونے کی لیکن بندہ کل بھی جب لا جی وے کھو وی جی. چار دن آنا جانا جنا رب نال مخلص ہو جاوے خدا کی کسم کر کے آنا پھر جی. ویٹ جو محبت در آخری کے دریا نبھا دے تو آخری گل کر کے اکمال فرماؤں مولا سونے دی رحمت سارے ہم تو مال بکرم ہے کوئی سائے ہم تو ماں الب ہے کوئی شاء ہی نہیں ہم تو مائےب گرم ہے کوئی شاید ہی نہیں دکھائیں کسے کوئی رہ رو مرد مکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں بندہ اندر کوشش کرے اور بندے رب راوا نہ ممکن ہی نہیں مولا سونا مارے فرماؤں والذین لینا جا تی نا خود وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ <الْمُحْسِنِينَ> مولا گا لوگ جگہ راہ جہاد کرتے کوشش کوشش کر کر مولا فرما لنہ اون دے واسطے راہ کھول چڈی تو کوشش کر جی ڈوں کی کوشش کر مولا فرما جی راہ ک مولا سونا نیٹھیش استقامت دے تو بچاوے آخر دعوی